بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لئیلاف قریش قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر ال ایلافهم رحلت الشتاء والصیم یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر کلیا بوت انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں الدی اپ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے ام بخشا